من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن بِالْأَرْضِ أقام مصلىً وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وللله آخِرَةُ الأمور صدت اللہ ہر قسم کی ہمدو صنا تعریف تنجید تقدیس مالک الملک رب العزت وقدہ لا شریک نو لائق ہے کہ جس کے قبضے اور اختیار اندر اس کائنات دی ہر چھوٹی بڑی چیز ہے کل بھی دئی اختیار سی اج بھی اسے اختیار ہے اور آئندہ بھی وہ حکم چلے گا اپنی اس زمین اندر اللہ جنوں دے رہے آرزی اقتدار اور اختیار سونپ دے رہے اور اس اقتدار اور اختیار دے سونپن اندر بھی انسان واسطے بہت بڑی آزمائش ہے یہ بہت بڑا امتحان اگر یہ یقین ہو جائے کہ اقتدار اور اختیار دے کے مینو آزمایا جا رہا ہے مینو پرکھیا جا رہا ہے تو کوئی شخص بھی کدی ایدی تمنا نہ کرے ایدی طلب اپنے دل اندر پیدا نہ کرے دہن اے تصور موجود ہی نہیں یہ میرے واسطے بڑا کٹن معاملہ ہے میرے کو اپنی ایک ایک فرد کے بارے حساب لیا جائے گا پوچھا جائے گا کہ انہوں دے حقوق ادا کیتے سن یا نہیں جو ذمہ داری تو قبول کیتی سی کی پوری طرح نبھایا سی یا نہیں اس واسطے اس میدان اندر لوگ اپنے آپ پیش کر رہے نے اور بڑے بری طرح ایک دوسرے نو مسلے ہوئے اگے بڑھ کی مصروف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بئی نے کہ اگر کسی شخص نو دو آدمیاں تے حکومت مل جائے وہ تاہ دو آدمی ہون ہونے انہوں دے حقوق ادا نہ کیتا دے بارے اندر اپنی ذمہ داری نو پوری طرح نہ نبھایا جس طرح انہوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے سی وہ نہ کیتی میدان ہو بغیر چھری دے کرن دی کوشش کو دو آدمی جی مات دو نئی چار نہیں سو نہیں ہزار نہیں کروڑوں انسان ہونا نہ آرام کی نیند میسر عزت محفوظ ہو نہ ہونا مال اور جان محفوظ نہ دے جائز حقوق انہ نو مل بے ہون ملتے ایسے اقتدار اور ایسے اختیار والے شخص کا قیامت دے دن کی حال گا ذرا اندازہ ساتھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک دعا حکمران طبقے کے واسطے بڑی بہت بڑی تم ہے فرمایا من بلیا من امور امتی شعی اے اللہ اللہم من بل من امور امتی شعی اے میرے اللہ جو شخص میری امت دے معاملات دا مختار بنے او دے قبضے اور او دے اختیار اندر میری امت دا کوئی معاملہ دتا جائے فشکا علیہم ہم پھر وہ امت پہ سختی کرے امت نل درشتی نل پیش آئے او اندر حقوق پورے نہ کرے فشکک اے اے میرے اللہ تو او دے تاستے سخت ہو جا وَمَنْ بُلْ لِيَ مِنْ عَمْرِ اُمَّتِ شَئِعَا فَرَافَقَ بِهِمْ فَرْفَقْ بِهِ اور اے میرے اللہ جس شخص نو میری امت دے معاملات سون پے جان پھر او اوننال نرمی کرے ہمدردی کرے شفقت کرے مہربانی کرے فرفق بے ہی تو بھی او دیواز سے مہربان ہو جاتے جیڑا رعایہ دا خیال نہ رکھے اوننال سختی برتے دے حقوق غصب اور پامال کرے واسطے تو سخت ہو جا جا میری امت نال ہمدردی کرے اے اللہ تو ادھا ہمدرد بن جا بڑی عظیم دعا فرمائی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید اور احادیث نبویا کے مطالعے تو بعد اللہ صاحب وسلم ہی نتیجہ سامنے آنگا ہے کہ کسی کے معاملات کا مختار بننا بہت بڑی ذمہ داری ہے بڑا نازک مسئلہ ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا حضرت ابو موسا اشعاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر حاضر ہوا میرے قبیلے دے دو آدمی بھی میرے نال ساتا اسی جس ویلے آپ دی خدمت اندر حاضر ہوئے ایک آدمی میرے دائیں کھڑا سی ایک میرے بائیں کھڑا سی میں میں درمیانے چھتے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس ویلے مسواک کر رہا یعنی یہ دیانتداری دفت بہترین نمونہ ہے کہ نے پیش اندر وسلم اور مسواق بڑی کر دیتاً رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ فرمانیا نے کہ دیکھ دے اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اینی کسرت نال مسواخ کر دے آپ اپنے مسوڑے نو چھیل دو فرمایا آدال مسواق میرے رب نو بڑی پسند ہے ات سواقو متحرتن للفم و رزوان الرب مسواق نو المو اپنا صاف کر گئے بندہ تے راضی اللہ اندائے تھے مو اپنا صاف کر رہے ہیں تے خوش اللہ ہو رہے ہیں کہ میرا بندہ میرا نام لہنواستی اپنے مو نو کنن صاف کر رہے ہیں کنن بات کر رہے ہیں میرے او دوست بزرگ ذرا سوچن جڑے اپنے منہ گندا کرتے رہتے ہیں بے شمار ایسا چیزیں نے جنہوں منہ گندا کرتے رہتے منہ صاف کرضی ہوں منہ گندا کرنے اللہ نا ناراض ہوتا ہے راہ بات ہے اس واسطے حرام تو بھی بچاؤ اے اور ایسی بدبو دان تے گندیاں چیزوں تو بھی بچاؤ جن کی بدبو اللہ نو پسند نہیں اللہ نو گوارا نہیں اور اللہ نے سارے تے اپنے دو دو کاتب اور منشی مقرر کیتے ہوئے کرامن کاتبین بڑے دیاتدار بڑے امانتدار منشی بٹھائے ہوئے یہ ای لطیف مخلوق ہے ای این حساس مخلوق ہے اللہ کی جل شاہ فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی شخص کے ناخن بڑے ہوئے ہو بڑی تکلیف پہنچ رہی نہ بدبو دیا لفت اٹھ رہی ہوتے وہ دعو دیں گے پرمایا اب سی واقعے مسواق بندے اپنا ہے راضی اللہ ہو بڑی مسواق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک حدیث اندر اس طرح فرمایا اللہ فرمایا, فرمایا اگر میں اندر کوئی مشقت اور بوجھ سے تکلیف محسوس نہ کر اپنی امت نو یہ حکم دے کہ میرے امتی جدو کرن نماز پڑھن دی جدو تیاری کرسواق ضرور کرن میں یہ حکم دے دا مگر میں یہ دیکھنا کہ یہ تھوڑی جی مشقت ہے محنت ہے تھوڑا جا بوجھ ہے وزو مسواق کر کے کیتا جائے وہ جی نماز ادا کی جائے بغیر مسواق کے کیتے ہوئے وزو کے مقابلے اندر وہ اجرو سواب ستر گنا بڑھ جائے بہرحال حضرت ابو موسا اشاری رضی اللہ کرتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت اندر حاضر ہوا میرے قبیلے دے دو آدمی میرے نال سن ایک میرے دائیں کھڑا ہے ایک میرے بائیں کھڑا ہے اسی آپ دی خدمت اندر حاضر ہو کے السلام علیکم کیا آپ اس وقت مسواس فرما رہے میرے وہ جڑے نال سن قبیلے دے دو آدمی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر یہ حرض کی تھی کہ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تی جس طرح لوگوں حاکم بنا کے کسے نو کسے علاقے اندر کسے نو کسے علاقے اندر بھیج رہے ہو سانوں بھی کسے علاقے اندر حاکم بنا کے بھیج دے وہ جی دو آدمی سننے نے یہ ارد کی تھی. حضرت ابو موسا اشری رضی اللہ ف تعالیٰ بیان کر دینے کہ آپ نے اپنی مسوا اپنے ہونٹا اندر دبائی رضی اللہ تعالیٰ اپنی مسواق ہونٹا اندر دبا کے میری طرف دیکھ کے فرما دینے ابو میں میم اس اللہ کی قسم ہے جہاں قبضے اور اختیار اندر میری جان ہے یہاں نے اس بارے اندر میرے کوئی گل نہیں اور کی خیال نہیں تھی میرے بہم و گمان اندر بھی نہیں تھی کہ اے آپ کی خدمت حاضر ہو کے اس قسم کا سوال کر <laughs> یعنی سمجھ گئے اشارہ کہ اے ابو تو احمد تیار سفارش نہ انہوں نے میرے نام کوئی گل کی میرا یہ جواب سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ارشاد فرمایا دیکھو بھائی جہا شخص خود اپنے واسطے کسی عہدے او اور منصب کا اسی بھی حاکم نہیں بنا جا اپنے واسطے خود منگے نا کہ طلبگار بن کے آوے اسی ابھی وہ حاکم نہیں بنا اید اندر بے شمار حکمت آکمت بیان بھی فروا دیتی فرمایا جب بندہ کسے ذمہ داری نو خود طلب کرتا ہے نا کہ اے معاملہ میرے سپرد کر دیو اے دیز مینو دے دیو میں یہ نبھاوا گا میں یہ پورا کراگا اللہ اس ویلے ان اپنی حالت پر چھٹ دن دا ہے کہ چل پھر کر کے دکھا تے جے وہ ذمہ داری سونپی جائے وہ دل اندر خیال نہ ہو او لالت نہ رکھ دا ہوئے کہ میں حاکم بنایا جائے میں نو صاحب اقتدار بنایا جائے ذمہ داری انہوں سومپی جائے تے اللہ پھر اوڈی مدد کر دائے کہ ایک ذمہ داری میرے بندے تے آگئی ہے ہون میں اے دی مدد کر دیکھو ذرا کنی بڑی مطلح کہ خود طلب کر دائے تے اللہ انہوں چھڑ دیں دن دنے کہ ہون توں خود اے بات طلب کیتی ہے پھر نبھا اس ذمہ داری کہ جی ذمہ داری انہوں دیتی جاندی ہے کہ اللہ اوڈا مددگار بن جاندہ ہے کہ میرا بندہ کسی جگہ تی ناکام نہ ہو جائے لوگاں نے ایدے تی اعتماد کیتا ہے ہون میں ایدی مدد کرا تاکہ ای اعتمادوں پیس نہ پہنچا اور ایدے تو بے شمار ہور چیزیں واضح ہونی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خلافہ رضوان اللہ علیہ مجمع خلاف راشدین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس زخمی ہوئے اور ساتھی بھی محسوس کر رہے خود بھی یہ دیکھ رہے نے کہ شاید اللہ کی طرف ہوں بلاوا آ رہے ہیں نماز کے دوران حملہ ہوا سی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی اندر اللہ ہے ساتھی جمع ہوئے صحاب جمع ہوئے یا خلیفہ تو رسول اللہ ہے رسول بن خطاب اے امیر رضی اللہ تھی دیکھ ہی رہے ہو حالت جو ہے تسی اپنی جگہ کسے شخص نو خلیفہ نامزد کرتے ہو نام لو کہ میرے تو بعد امت دا فلاں شخص خلیفہ ہوگا فلاں شخص امت دے معاملات چلا دا ذمہ دار ہوگا نامزد ہو. حضرت عمر رضی اللہ اعلان ہو فرمانے نے کہ نامزد تد بھی میرے سامنے مثال موجود ہے تو نہ کرا پھر بھی مثال موجود ہے بصیرت فرمایا اگر میں نامزد کسی کر دینا تو میرے سامنے مثال موجود ہے کہ میرے تو ایک بہتر اور نیک ہستی نے ایک کم کیتا ہے یعنی ابو بکر میرا نام تے سامنے پیش کر گئے مینو نامزد کر کے چلے گئے میرے سامنے مثال ہے کہ میرے تو نیک اور بہتر ہستی نے کم کیتا ہے جواز موجود ہے کہ جے میں کسی نامزد نہ کروں کہ میرے سامنے اپنے تو اور نامزد کرنوالی ہستی تو بہتر مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے کہ آپ نے کسی نو خلیفہ نامزد لیکن کرا نامزد تو پھر بھی جواز ہے نہ کرا تو پھر بھی جواز ہے مگر میں ایک چیز بہتر سمجھنا کہ میں ایک کمیتی بنا دینا کسی نو نامزد نہیں کرتا اس خطرے دے پیش نظر کہ تے نامزد کر دیتا گیا اور میں اپنی زندگی پوری کوشش بھی کیتی ہے کہ اللہ کو دعا بھی کیتی ہے کہ اللہ تیرے پیغمبر دے خلیفے نے صلی اللہ والے حضرت ابو بکر صدیق نے امت دے بہترین اور نیک ترین سالے ترین انسان نے آدمی نے مینو نامزد کیتا کیا اللہ تو تین توفیق عطا فرما کہ میں امت دے معاملات ٹھیک طریقے نہ نبھا سکا اور ایس نام رد کرنے والے خلیفے اعتماد ٹھیس نہ پہنچا میں کوشش بھی کی دعا بھی کرتا رہا لیکن ہن میں اپنے دل اندر ایک خدشہ محسوس کرنا کہ میرے کو اگر کوئی فروغاشت ہو گئی تو قیامت میں نیو دا ذمہ دار ہاں اگر میں کسی نامزد کر گیا اور گئی تو وہ ذمہ داری بھی میرے خاتے اندر پیدا ہے سڈیا سوچا دیکھوز فکر دیکھو کہ مینو نامزد کیتا ہے ابو بکر نے رضی اللہ تعالیان ہو میں دعا بھی کیتی ہے ساری عمر کوشش بھی کیتی ہے اور برملہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالان ہو بائی لاک مربع میل دی حکومت سی اس طور اندر بائی لاک مربع میل فرمایا کرتے سن کہ اگر میری خلافت دے زمانے اندر کوئی کتا بھی بہت مر گیا تے قیامت میں میرے پوچھے گا کہ عمر خلیفہ تھا کا کتا بکھا مر گیا انسان نہیں کتا احتیاط ہے دعا ہے کوشش ہے پر رہے ہیں کہ اگر میرے کلو کوئی فرو گزاشت ہو گئی تو قیامت نو میں ادیں ہی ذمہ ذمےدار ٹھہرایا جاگا نا کہ میں کسے نو نامزد کر کے چلا گیا کلو جو کچھ ہو گیا دا ذمہ دار بھی میں بن جاگا اس واسطے میں نامزد نہیں کرتا چھ صحابہ دی کمیٹی بنا دیتی جدی اندر اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر نو بھی شامل کیتا مگر شرط لگائی کہ عبداللہ ابن عمر تشورہ سے دے سکے گا یہ خلیفہ نہیں بن سکے خلیفہ نہیں بن سکے گا مشورہ دے دیں کتنے ایسے لوگ کتنے ہیں یہ ذہن کتنے ہے یہ دماغ اور یہ بصیرت اور لوگوں تحریر اور تقریر کی اینی آزادی سی خلفائے راشدین راشدین دور اندر کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خلیفہ خطبہ کھڑے ہوئے خطبہ شروع کرنے چکو ایک کون نے ایک بددو ایک دیہاتی شخص ایک غیر معروف آدمی وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور انہیں عمر بن خطاب دی طرف اشارہ کر کے اتو ہی کیا لا سم ان لا تاً یا عمر امر تیری کوئی گل نہ سنن واسطے تیار نہ منن واسطے خلیفہ وقت ہیں امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ غصے اندر نہیں آئے جذبات اندر نہیں آئے بڑی متانت نل، بڑی سنجیدگی نال بڑی بردباری نس بدھو نخاطم کردی ہو فرمایا لیما لا یا اخی، اے میرے بھائی کیوں میری بات سنن واسطے اور منن واسطے تو تیار نہیں کی وجہ ہے کیوں ایسا ہے وہ کہن لگا جی یہ جی کمیز پہنی ہوئی یہ جہاں جی کُرتا تھی پہن کے خطبہ دن واسطے آئے ہو مجھے یاد ہے یہ کپڑا فلان جنگ اندر مال غنیمت ملیام میں بھی اس جہاد اندر اس جنگ اندر شامل اور شریق س جدو کپڑا تقسیم ہوا مال غنیمت کا ہر مظاہر کے حصے ایسا کپڑا آیا تھی کہ او دی کمیز نہیں سی بن سکتی وہتا نہیں سی بن سکتا. پہلو اے دسو کہ تاری کمیز کس طرح بن گئی اس طرح سے تنوع بھی اُنہیں ہی ملیا جلیا تو دوسروں ملیا تھی کمیز کس طرح بن گئی پہلو اپنی پوزیشن واضح کرو ادو تک ابھی نہ کوئی گل سننی جے نہ مننی یہ ہے احتساب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی غصے اندر نہیں آئے کہ اے تو کی کہہ دیتا ہے؟ اے یہ تینوں ذاتی سوال کی کر دیتا اتنے سے ہوں احتساب کا ولگلا ہو فلاں کا احتساب نہیں ہو سکتا فلاں نہیں پوچھا جا سکتا فلاں تلب نہیں کیتا جا سکتا کیوں بھائی وہیں ان پوچھا جا سکتا امیر الموہ تو بڑی کوئی شخصیت ہے او اس دور اندر ایک کمیز دسو کرتا دسوڈا کس طرح بن گیا ساڈا نہیں بن سکیا تو کس طرح بن گیا بجائے اس کے کہ خود کوئی جواب دیں دے, دے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ دی طرف اشارہ کر کے فرمایا کم یا عبداللہ و عجب ہو بیٹے عبداللہ اٹھو اور اس مسلمان پائی دے اعتراض دا تو جواب دے حضرت عبداللہ آگئے باپ دے قریب اور آ کے کہن لگے کہ اللہ دے اس بندے نے میرے باپ تھے امیر المومنین تھے جو اعتراض کیتا ہے سو فیصد صحیح ہے میرے باپ نے بھی کپڑا ملیا نہیں بن سکتی جہاد اپنے حصے دا کپڑا بھی اپنے ابا جان دونوں ٹکڑے ملا کے یہاں کی کمیس بنی ہے ورنہ نہیں بن سکتی مزہ آیا نا سوال کرب جسے بیٹے نے یہ جواب د وہی بدو پھر اٹھیا لگا یا عمر عمر اللہ کی قسم ہوں اگر تو سمندر اندر سلام چھلانگ بھی حکم دے گا تو سب تو پہلے میں چھلان لے حکم جو دیکھا بے کس طرح ماننے تو بات یہ ہے خلیفہ نامزد کیتے گئے ساری زندگی روندہ گزر گئی گردیاں گزر گئی گشت کردیاں گزر گئی کہ نیک واقعات نے عمر بن خطاب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہنے رات بھیس بدل کے پھر رہنے گلیاں اندر ایک کارچو بچیاں نے رون دی آباز آئی رات دا وقت ہے چھوٹے چھوٹے بچیاں نے رون دی آباز آئی دروازے تے پہنچے دستک دیتی اندرو ایک مائی ایک بڑیا دروازے دے اندر کھڑی پوچھتی ہے کون نے دستک دن والا بجائے اس دے کہ اپنا نام دس دے اپنا آپ ظاہر کر دے وہ تو اے سوال کیتا کہ اما اس ویلے اے بچے کیوں رو رہے میں آواز سنی ہے کروں بچوں کے دی آواز آ رہی ہے یہ بچے کیوں رو رہے ہیں اور او اما انہیں بھی کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر فورن کہہ میرے اے بچے عمر دی جان نو رہے ہیں رضی اللہ یہ بچے عمر کی جان رو رہے حضرت عمر کے پیرا چلے زمین نکل گئی کہ یہ بچے اور عمر جان رو رہے اما خیریت ہے کیوں کی ہوا وہ لگی کہ یہ کئی دن تو پکے نے کھان پینے واسطے کچھ نہیں ہے اس واسطے رو رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اما اگر تیرے کل خان پین کوئی سامان نہیں سی تو, تو پھر تر خلیفے یہ خبر کیوں نہیں کی تھی؟ تو دسیا کیوں نہیں کہ میرے بچے بکے نے میرے گھر خان پیان کوئی سامان نہیں کوئی راشن نہیں تے خبر کیوں نہیں پہنچا کہ واہ تو بھی بڑا کملہ آدمی دا. خبر میں پہنچانی سی کہ اے عمر امر کی ذمہ داری سے وہ پتا کرتا کہ کوئی راشن نہیں ہے گا، کہ سامان میں خبر پہنچانی سی کوئی چرواہا کوئی گڈری پیڑاں بکریاں دا ریوڑ چرا رہا ہو بکریاں انہوں دس گیا شیر آ رہا ہے یا وہی ذمہ داری ہے کہ چارے پاس دیکھتا رہے چکنہ رہے کوئی جانور ایسا نہ آ رہا ہوے جاؤ نقصان پہنچا رہے کہنے لگی اے عمر دی ذمہ داری سی یا میں خبر پہنچانی حضرت عمر اے الفاظ سن کے رضی اللہ تعالیان ہو دور جو پہنچے جا کے بیت المال دے خازن نوں محافظ نوں اٹھایا اور نال اے فرما رہے نے ہالکا عمر کا عمر عمر ہلاک ہو گیا عمر تباہ ہو گیا اٹھ جلدی کر اٹھ جلدی, جلدی کر وہ اٹھیا لگا جی خیر ہے فرمایا جلدی نہ دروازہ کھو بیت المال کا تو کھان پی چیزاں ایک پھیلی اندر بوری اندر پائیاں پکڑیا اپنی کمر تے رکھ کے جلدی نال نکل لگے وہ خاصن دوڑ کے اگے ہوئے آ کے کی حضرت کیوں کتنے لے جانا ہے کھے گھر پہنچا ہے کیوں میمو فرمایا اج توں یہ چک لوے گا کہ آمد نے دن عمر دا بوجھ چک کون جائے گا میدانِ ماشر اندر عمر دا وزن کون چکے گا کیونکہ اے آ سامنے سی لایا تازہ تم وزرا اخرا اس دن کسی نے کسی کا بوجھ نہیں جی چکنا کسی کوئی پراٹو کون نہیں مل رہا گا کہ پانچ سات گیا اگے چیخا مار دیا جان پانچ ست پیچھے چیخا مار ہوں اور سب درمیان جا رہا یا کوئی نہیں درمیان جا رہی ہوا تم وزرا اخرا اس دن کسی نے کسی کا بوجھ نہیں جی چکنا اپنا بوجھ خود چکنا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہا شخص بیت المال اندر خیانت کرتا ہے یاد رکھے میں قیامت کندھیا ایک بکری میاری ہونے بکری چکی ہویامت کر کے لے گیا بال کوئی شخص مینو اس حالت اندر نہ ملے کہ وہ کندھیا ایک گائے ہوئے ایک اونٹ ہو کپڑیاں دی انہی بڑی گھٹڑی ہوئے کہ جی رہی ہوئے سنبھالی نہ جا رہی ہوئے اور میں نو ملنوالے ایک ہیں اے اللہ دے رسول کچھ مدد فرماؤ اے اللہ دے رسول کچھ ساتھ خیال فرماؤ اے اللہ دے رسول ساتھی کچھ سفارش فرما دیو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب جی سن لو میرا جواب ہاں ایسے شخص نو اے ہوے گا کہ میں دنیا اندر حرام اور حلال تو انہوں دس دتا سی امانت اور خیانت بھی تمیز کرا دیتی تھی جن نے خیال نہ رکھیا قیامت دیتا میرے کلو کسی قسم دی مدد دی توقع نہ تو ہنتے بوجھ چک لیں گا قیامت میں عمر دا بوجھ کون چکے گا رضی اللہ جلدین علو سامان لے کے اس معیدے گھر پہنچ دینے عمر رضی اللہ دیکھیا ایک ہنڈیا چولہے تری ہوئی ہے تھے اگ بلتی پی گور فرمایا کہ اندر پانی سی تے کچھ پتھر پا کے اما نے رکھے ہوئے نے تاکہ بچے سمجھن کھانا پک لیا روندے تو سو جان رونتے کھڑے ہو گئے عمر بن خطاب رضی اللہ خدا ہی معاف کر دے دما نہ معاف کر دے میرے کو گئی ہے آئندہ ایسی اس نہیں ہو گئی میں سن خولا فا یہ سن سی امیر سے رہنما نے جنو زمین اندر اقتدار دے حکومت دے ان کچھ اختیار ملے اسی اپنی اس سرزمین کا کوئی ٹکڑا وہی طور, طور پہ دئیے وہ بنیادی طور پر چار ذمہ داریاں ہیں اگر انہیں ذمہ داریاں پوریا کی قیامت دن بہت اچھی جگہ وہ مل جائے گی سب تو پہلے کہ قیامت دن جدو ن زمین زمین یوم تبدل الارض غیر الارض یہ زمین بدل چکی ہوئے شکل و صورت بالکل ختم ہو چکی ہوئے اور قیفیت بدل جائے گی کس طرح بدلے گی اللہ نے جس طرح یہ بنا دیتا ہے اس طرح یہ شکل بگاڑ دے گا اذا چیز اپنی شکل و صورت بدل دے گی اللہ کے حکم دار بھی تم دیا فرمایا ستے آسمان لپیٹ کے میں اپنی مٹھی اندر بند کروں اللہ اللہ جس رب دی مٹھی اندر سکتے آسمان بند ہو کے اس طرح آ جان کے وہ رب کن عظیم کوئی چیز نہیں ہوے گی جا حاصل کیتا جا سکے جی اوٹ اندر کھڑا ہو سکے کوئی شخص نہ کوئی درخت نہ کوئی مکان نہ زمین نہ آسمان نہ کچھ سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا جن نے یہ چارے ذمہ داریاں پوریا کی سب تو پہلا انعام ان میدان محشر اندر اے ملے گا اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے سب آیامت بڑا سخت گرمی کا دن ہو لوگ اپنے اپنے پسینے اندر شرابور ہو اپنے اپنے گناہ گنا مطابق پسینے اندر غرق ہو سبعہ فرمایا سات قسم کے خوش نصیب ایسے ہیں جنہاں کو اللہ نے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنے یوم لا ذللہ الا ظله جس دن اودے عرش کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ ہوے ہو گا۔ انہاں کو سب سے پہلے نمبر سے کدہ ذکر فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام العادل او حاکم او صاحب اقتدار او صاحب اختیار جن اپنی ریا اور اپنی محکوم طبقے عدل اور انصاف نل کم کیتا دے حقوق پورے کیتے انہوں نے جائز حقوق دا خیال رکھیا اللہ اورا نام لے کے تمدے دنوں بلا لینگے کہ گرمی اندر کیوں کڑا ہے میری مخلوق سے ترس کردے رحم کردہ رہے دے حقوق پورے کردہ رہے آج میری رحمت کا تقاضا ہے کہ تو میرے ارس بے سایت لے آ سب تو پہلا انعام الو محشر اندر اے ملے گا کہ ارشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، و اللہ نے تھے ہر شخص حاکم بنایا ہے ہر شخص نو ذمہ دار بنایا تھی قیامت دے دن اپنی ریایا اور اپنی اور محکوم جڑے وہ انہوں نے بارے اندر پوچھا جانا جی ذمہ داری تو کندیاں تے رکھ دیتی گئی باپ اولاد دا حاکم ہے خامد بیوی دا حاکم ہے بڑا بھائی چھوٹے بھائی بہنوں دا حاکم ہے اللہ حاضل قیاس چھوٹے تو چھوٹا یونٹ ایک حکومت وہ کار ہے یہ تو چل کے پھر اگیں سلسلہ وسیع ہوں چلا جانا ہے جنا اختیار اور اقتدار اللہ کے کا وسیح کردہ چلا جاندے این ذمہ داریاں بڑھتی چلیں جن لوگوں کے حقوق ذمے والی بل ادا ہوندے چلے جانے کل حکم مسول ہے تی سارے اپنی اپنی اندر پوچھنے جاؤ اللہ جی تو توال ہو رہے گا کہ دس تو کی تینوں یہ اختیار درت دیتی تھی اپنا اپنا جواب سوچ کے اللہ دی بار گاہر جانا چاہیے کہ اصان گے کی جواب چار بڑیاں بڑیاں ذمہ داریاں حکمران طبقے دیا فرمایا الارض اقام سب تو پہلی ذمہ داری حکمران طبقے کے یہ ہے کہ وہ قیام نماز کا انتظام کر نماز لو قائم کران خود نماز پڑھن تے اپنی ریا کو نماز پڑھ ان نماز پڑھن دی سہولت دے نماز پڑھن دا انہوں کو حساب لین کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی حضرت عمر ہی رضی اللہ وکالان عنہ جس ویل یہاں کوے حاکم دی کسی گورنر دی کوئی شکایت پہنچتی دی نا کہ وہ شکایت کرنے والے اس علاقے دے ہور کے ہوگا سب تو پہلے اے سوال کرتے سن کہ جی تھی شکایت کر رہے ہو جس حاکم کے بارے اندر میرے کو آئے ہو وہ نماز وقت سے پڑھتا اور پڑھا ہے یا نہیں جی تو وہ گواہی دے دیں کہ نماز دا بڑا پابند ہے جی نماز وقت سے پڑھتا بھی ہے پڑھا بھی ہے نماز انہیں قائم کی تی ہوئی ہے نماز دا نظام انہیں پوری طرح چلایا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے فورن ہی فرما دیں ذرا نظر ثانی کرو کرو جڑی شکایت لے کے آئے ہو میں تیار نہیں کہ نمازی آدمی حق گسب کرتا نہیں ہے کہ کرائٹیرین وہ نماز وقت پر پڑھتا ہے نماز با انتظام انہیں صحیح کیتا ہوا ہے وہ پھر حقوق گسب نہیں کر سکتا تے ظلم اور زیادتی نہیں کر جی وقت اللہ کے کار اندر حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہونا ہے انہوں تے ہر دلے اے خیال رہے گا کہ تھوڑی دیر بعد میں اللہ کے گھر جانا ہے جی انہوں ناراض کر کے گیا تے او میری گل سنے گا جے جی او میرے سے ناراض ہوا تو میری دعا قبول کرے گا جنہوں اے احساس ہر وقت رہنگا ہے او کس طرح اللہ ناراض کر سکتا اقام اکال سب تو پہلی یہ ذمہ داری کہ او نماز قائم کر نماز دا قیام ضروری بنا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز تو جماعت دیکھ دے, دے, دے, دی دے, دی دے, اک دے, دے جڑا ساتھی نظر نہ آدھے بارے اندر فکرمند ہو جانے پوچھتے اینا فلاں فلان ساتھی نظر نہیں آ رہا فلاں نہیں آیا فلاں نہیں نظر آیا جے کسی ادھر ادھر ہوں جلدی نال بول کے آنا حاضر اللہ اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بندہ حاضر ہے موجود ہے آپ دا چہرہ کھل جاندہ کہ جانا حاضر ہے نماز اندر موجود کیونکہ نماز اہمیت ہے فرما بین العبد والکفر اب مسلمان اور کافر اندر تلیز ہی نماز نل ہوں نماز فرق کر دی مسلمان اور کافر کافی درجہ یہ اہم عبادت ہے جے موجود نہ کوئی ساتھی او دا کوئی دے بارے اندر خبر رکھن والا فورن دستا وہ مریض یا رسول اللہ اے اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم او بیمار ہے اس واسطے نہیں پہنچی او بیمار ہے جدی بیماری دی خبر دے وہ تشریف لے جاتے جدا گھر پتا نہ ہوں آپ معلوم نہ ہوں ایسے بھی کئی واقعات نے آپ دا پتا نہیں کہ آپ پھر فرما دے دلو نہیں علا گئی تھی مینو لے چلو بھائی میم پتا نہیں وہ کتنے مینو لے چلو عقیدہ بھی ایسا نال, نال اپنا درست کرتے چلے جانا ہے وہ لوگ جنہوں نے یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر سب کچھ پتا ہوتا ہے جو کچھ ہو چکا ہو جو ہو رہا ہوگا وہ جانتا ہے جو آئندہ ہونا ہونا بھی پتا ہوتا ہے دلونی بہت ہی اپنے ساتھی مسلمان بھائی کا گھر لے لو نہیں پروار مینو گھر لے چل مجھے پتا نہیں وہ کتنے رہرا مینو بیمار کلسی واسطے تشریف لے جاتے ایک جملہ چھوٹا جہا ایسا ارشاد فرما دے جا بیماری ختم ہو کے رہی اللہ اپنی بیماری نو برا نہ, خیال کری غم نہ ہو جائے دیکھیں دل اندر کوئی ایسا وسوسہ اور خیال نہ لے آئی کہ چنگا میرا رب ہے جن مین بستر پہ لٹا چاہور ان شا اللہ صبر کری اس بیماری میں اللہ نے تیرے سارے گنوں کو دیا صبر کری ایک عورت آن دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارد کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مینو ایک ایسی بیماری ہے ایک ایسی تکلیف ہے کہ جب وہ دورہ ہو جانا ہے میں گر جی ہوں مینو اپنی کوئی ہوش نہیں رہی جو آ کر ماؤ اللہ میم صحت دے دی, دی. مرگی دی تکلیف دعا فرمایا اللہ صحت دے لے. آپ نے فرمایا صحت لینا یا جنت لو تھوڑا جہا سوچنے تو بعد فرض کر اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں جنت ہی لے لوں گی جنت ہی لانے. آپ نے فرمایا اپنی بیماری تے سبر کر اللہ تین جنت دے گا۔ خوش ہو گئی اٹھن لگی تے دیئے اینک دعا تے پھر فرما دیو کہ دورہ اس بیماری اندر میں جدو مبتلا ہوا کیونکہ میرے اپنی ہوش نہیں رہی اے دعا تے فرما دیو کہ میں اس ویلے بے پردہ نہ ہو جا میرا خطر نہ کھل جائے وہ تو بیماری اندر جب ہو نہیں گی گیوں پتا ہی نہیں وہ سو حوا سے نہیں اس حالت اندر بھی بے پردہ نہیں ہونا چاہتی تیڑھی خاتون صحت اور تندرستی بے پردہ ہو کے پھر وہ اللہ کو کی جواب دے گی جا کے اللہ وہ پچھے گا نہیں وہ مرگی دے کے دورے کے اندر آدھی ہے میں دو پردہ نہ ہو جاؤں میرا سطر نہ کھلے کوئی غیر ماہر میرے دیکھ نہ سکے یہ دعا آٹ میرے لیے فرما دلا نماز کا قیام آپ بیمار جی بیمار کرسی واسطے تشریف لے جانے کسی کے بارے اندر خبر مل ہووا ہو وا ذریع رسول اللہ اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سفر اندر گیا ہوا ہے انہوں نے بھی کم کاج اسی طرح ہی کرنا جس طرح سانوں نہیں کہ وہ ہو میں تے اتنے گا نہیں سن جی. سفر اندر گیا ہوا آپ مطمئن ہو جاندے کہ سڈا بھائی سفر اندر ہے اس واسطے مسجد اندر حاضر نہیں ہوئے ورنہ نماز اندر حاضر نہ ہونا نماز اندر سستی دکھا نماز واسطے شوق نہ نہ آنا یہ بہت بڑی خطرے والی اللہ نے منافک فرما منافق جدو نماز پڑھنے واسطے نے تے سستی اور غفلت کے مارے ہوئے کوئی شوق نہیں کوئی ذوق نہیں کوئی محبت اور پیار نہیں کہ اپنے اللہ دے گھر چلے اپنے رب در جا رہے ہیں اسی مسلمان روکتے اسلدیا ہوئیں خوشی منا دیا ہوا مسجد کی طرف ہونا چاہیے کہ مینو میرے رب نے اپنے گھر بلایا گورنر کسی بھیج دے کہ تورنر تو ہاؤس اندر آس بندے دی چال بدل جان موہمن دی شان یہ ہے کہ اللہ اپنے گھر اندر انہوں بلا رہے ہیں موہم ن خوش ہو کے جانا چاہیے منافق ہے جہاں سستی اور کاہلی کا دا ماریا ہوا جانا ہے مجبوری سمجھ کے جا رہا ہے قامو قامو کیوں منافق مسجد اندر نماز پڑھ لوگ دکھان واسطے کہ لوگ میرے بارے اندر کوئی ایسا خیال نہ دل اندر بٹھا لینا ہوں نماز بھی چڈ گیا جی اللہ کرن نو راضی کرنے نہیں دکھان واسطے نماز سے ایک محبت اور پیار کا رشتہ ہے جیڑی پن وقت تجدید ہوتی رہی ہے جڑا مضبوط تو مضبوط تر ہے نماز سے او ہوتا ہے اللہ اکبر کہ اجے بندے نے نماز پڑھنی ہے بزو کر کے نماز کی تیاری کر کے اٹھتا ہے کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے اللہم من من تو تو تیرے تیرے آ میری جنت دے اچھے ہی دروازے تیرے واسطے کھل گئے نے صرف تیری موت رکاوٹ بنی ہوئی تینوں ہوں موت آ گئے دروازے سارے کھلے نے جنہیں تو کہہ رہے ہیں جنت نواز نماز تو اجی پڑھنی ہے جا کے صرف وز کر کے پہلی ذمہ داری حکمران کے کی نماز قیام ہے اگر وہ اپنی یہ داری پوری نہیں کرتے تو اللہ دیہ ہاں جواب دے اللہ نے انہوں نے پوچھنا بعض اوقات اِس کہ جی یہ تو انسان کا ذاتی معاملہ ہے جی کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی زکات دے نہ دے کوئی یہ کام کرے نہ کرے تو ذاتی معاملہ ہے دین ذاتی معاملہ نہیں لا ایک رائے ہاتھی دین قرآن اندر جہی اے آئے ہے نا یہ مفہوم اتنا غلط سمجھ لیا آم اے کیا جاتا ہے کہ دین اندر کوئی جبر نہیں زبردستی نہیں کوئی تے کرے نہیں کرتا تے نہ کرے اے بالکل غلط مفہوم ہے سائز کا یہ مفہوم اے ہے کہ مسلمان بنان واسطے تسی کسے تے جبر نہیں کر سکتے کلمہ پڑھان واسطے کسے کسی زبردستی نہیں کی جا سکتی وہ سامنے دین پیش کرو اسلام پیش کرو اسلام دیا خوبیاں انہوں دسو دس اسلام قبول کرامات ملنے نے سامنے ذکر کرو اگر وہ قبول کر لینا تو خوشبختی نہیں قبول کرتا تو بدنسیبی لیکن جن اپنی خوشی نال اسلام قبول کر لیا ہوں ان شرے بے گار نہیں چاہتا کہ جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے اللہ نے یہود و نسارا بھی یہی آیت بیان کر کے مذمت کی انہوں نے یہ نشانی دسی ہے سامایا آپ تو مینو نہ بے او خدیس قوم ہو کہ جیڑی گل مرضی ہے من لئی جہی مرضی دی اے ایمان ہے اے تو اسلام ہے اے تو فرما برداری ہے کہ جیڑا حکم دل من لیا جہاں دل اسلام قبول کرن تو بعد پھر پوری طرح محاذہ جاری رہنی چاہیے کہ نماز پڑھی ہو کہ نہیں اے کم کی ہی کی نہیں. نہیں کیتا ہی کہ نہیں جی نہیں کیتا اللہ نے ریایت دے دی چھوٹ دے دیتی ہے اپنے بندیاں نال نرمی درتی ہے کسی جگہ کسی نہیں کیتا. قرآن اندر اعلان جگہ جگہ موجود نے يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ اللہ تر آسانی دا ارادہ رکھ دا ہے اللہ تو تنگ نہیں کرنا چاہتا کسے شخص نوں طاقت تو زیادہ اللہ تکلیف دینا پسند ہی نہیں کریں یہ بڑا مشکل ہے جی کم کرنا تے بڑا دشوار ہے جی. دین تے چلنا کوئی آسان کا یاد رکھوانی کا ارادہ رکھنا اور اہ اللہ تنگ کر دیں پھر اللہ جھوٹا ہویا کہ اسی ہو. اسی ایک این اندر جسے یہ ہیں اللہ سچا تھا اللہ یہ ساری بات غلط ہے کہ دی چلنا مشکل ہے یہ کم بڑا ہے بڑا دشوار ہے یہ ساری مشکل اصل خود اپنے واسطے پیدا کر لیا نے یعنی اللہ نے سانو دین بھی آسان بنا کے سہولت دے کے سڈیا کمزوریاں سامنے رکھ کے انہیں پوری طرح سا لحاظ رکھے ایک نماز یہ سب تو پہلی ذمہ داری حکمران سب کے دی اج اللہ اگر طبقے نو اقتدار داہے اختیار بنا وہ اگر چاہتا ہے کہ اللہ وہی مدد کرے اللہ وہ ساتھ دے اللہ اندر برکت پاوے پا تو یہ چار بنیادی اصول قائم کر دیں چاہیے اور محکوم کا دعوی کر و اطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کریا جے جی صلی اللہ علیہ وسلم وا اول الامر منکم اور اپنے بچوں مسلمان حکما کی اطاعت کریا ہے۔ جی رایا بھی ایک سبق دیتا ہے کہ ਤੁਸੀਂ اطاعت اپنے حکما دی اس حد تک کرنی ہے جس حد تک اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی دا سوال پیدا نہ ہو۔ جتھے جی اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی دا کوئی سوال پیدا ہو گیا۔ بڑے تو بڑے دی گل بھی نہیں مننی جائے گی اور لڑائی واسطے جہاد واسطے چھوٹا جائے ایک وفد آپ نے روانہ فرمایا ایک نو آپ نے امیر بنایا کیونکہ لا الا بے امارہ ید <الْجَمَاعَة> اللہ جما اللہ کی مدد جماعت ملتی ہے فرد نی ملتی جماعت مل کے چلن والے لا جما اللہ اور کوئی جماعت نہیں جدا کوئی امیر نہ ہو جدا کوئی رہنما نہ ہو او دا ایک انساری نو امیر بنایا چلے گئے کم چلتا رہا ایک دن وہ امیر کسی وجہ تو اپنے ساتھی ناراض ہو گیا گسے غے ہوا کہ انہیں انہوں نے کیا کہ تم اے بات یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میم امیر بنایا ہوا نے کیا بالکل یہ بات سنوں یاد ہے تا امیر بنایا ہے فرمان لگے یہ بھی آپ نے فرمایا تھی نا کہ اپنے امیر دی اطاعت کریا انہوں نے اتحاد ہاں بالکل امیر دی اطاعت کا بھی سنو حکم دیا تو فرمان لگے پھر میں جو کچھ کہ وہ منو گے نا کہ لگے ہاں منا دسوں کی کرنی وہ امیر کہہ لگا کہ لکڑیاں اکٹھیاں کرو جنگل سے ادھر ادھر جا کے لکڑیاں اکٹھیاں کر کے لے لیاؤ لکڑیاں اکٹھیاں کر کے لے لیاؤنہ جمع کر کے کہ اگ جلا جس ویل اگ پوری طرح جلنی شروع ہو جائے تو ایک, ایک کر کے وہ چلانگا لگا لے جس ویلے اے حکم دیتا تو نے امیر بنایا ہر حکم منن واسطے تیار ہاں کیونکہ آپ نے فرمایا امیر اجازت کر لیکن یہ جی گل سو کہ حکم سانو دے رہے ہو اگ تو بچنے کلمہ پڑھیا اگ کی سڑنا سی کلم پڑیا یہ بات نہ منی واپس پہنچے یہ سارا واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تھی اپنے اس امیر کی گل من کے اگ اندر چھالا لگا دیں گے یہ اگ قیامت تک نہیں سی بجنی تصا سڑ دیں رہنا اللہ کے نا پرمانی ہاکم دینا چاہیے سان سننا اور مننا چاہیے لیکن جیسے اللہ سے اللہ کے رسول کی ناپرمانی کی حد آ گئی اتنے برمنا کرنا چاہیے کہ تیری یہ گل نہ سنی جائے گی نہ منی جائے گی تقی آ رہے اللہ سو بھی اے ہمت عطا کرے کہ ابھی ایسا کوئی حکم دن والے نو سامنے کھڑے ہو کے جواب دے دئیے کہ تیری اے گل نہیں سنی جائے گی اے گل نہیں منی جائے گی اللہ انو اے توفیق دے کہ او اپنے اور اپنے پیغمبر دے احکام دے مطابق سانو چلان دی کوشش کرے اور اللہ سانو اے یہ دے کہ اللہ کے اللہ کے خلاف ورزی کا کوئی بھی بول کوئی بھی بات کوئی بھی کم سنن اور منع واسطے تیار نہ ہوئیے پھر دیکھو اللہ دیا رحمتہ سے برکتوں کس طرح ناجم ہوتی ہے الحمد للہ رب کیا اسلام اندر ایسی شادی جائز ہے کہ شادی تو پہلے لڑکا طے کر دو دوسری جگہ چھپے ملنا ملاقات کرنا ہم تو خیر چوری چھپے کا نہیں ماں باپ سے خود کہ اتنے بیٹھو ملو آؤ جاؤ یہ میں غلط نہیں کہہ رہا ذرا گیلے باہر اندر کو اللہ نے تو چوری چھپے کا لفظ استعمال کر کے فرمایا ہے نا کہ پہلے سارے معاملات طے کر کے پھر کہنا کہ میری فلاں شادی کر دیو میرا اتر رشتہ طے کر دیو میرا اتے کر دیو ماں باپ کو اپنی پسند دسی جا سکتی ہے لیکن کسی نال معاملہ پہلے طے کر کے نہیں ماں باپ نو اپنی بیٹی اور مشورہ کرنا چاہیے چاہی قبول چاہی لیکن اے مطلب نہیں کہ سارے معاملات پہلے ہی طے ہو گئے ہوں بس ای مٹی پاؤں والی باقی رہیز بندر لڑکے لڑکیاں جانتے ہوں خالا زاد نے مامو آزاد نے تایا چچا آزاد نے ایک دوسرے نو جان دے, او دے سکتے نے اپنی پسند کا اظہار کر سکتے ہیں اخلاق لیکن یہ مطلب نا کہ وہ پہلے سارا کچھ کر لیں انتے پھر اپنا فیصلہ ماں با باپ نو یہ دن شریعت اجازت آج ہوئی کوٹ کا ایک فیصلہ اخبار اندر چھپیا ہے کسی بد بخت جج نے اللہ اور اللہ دے, رسول دے دشمن جج نے یہ فیصلہ دیتا ہے کہ لڑکی اجازت تو بغیر نکاح ہدایت دے نہیں تے او دا انتظام کرے اللہ جیڑا اللہ فرمان نہیں کئی اہادی ایک فرمان تے کہ کوئی عورت ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں کر سکتی دوسرا فرمان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے من نکاہت فن کا بات فرمایا جس عورت نے ولی دی اجازت تو بغیر نکاح کر لیا تین دفعہ فرمایا اُدھا نکاح باطل ہے اُدھا نکاح باطل ہے اُدھا نکاح باطل ہے بن سکتی بے شمار وہ اللہ اللہ جج اپنی اکی تو مغرب دی تحریب دا پردہ اتارے قرآن اور حدیث دیکھے کلو پوچھا جانا ہے کہ تینسی عدالت بٹھایا بکواس کرنے بٹھایا گلط فیصلے کرنے بٹھایا اللہ کے رسول کی احاطیشن چلا بٹھایا اپنی آکبت کی فکر کر کے اپنے رب کو جانا چاہیے اللہ طائب ہونے کی اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق جنازہ جس نے اٹھایا ہوا ہے کہ بدلن والا اس ویلڈ کلمہ شہادت کلمہ شہادت کیا اے طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں اے ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے مبارک اندر خلافا راشدین دے دور اندر صحابہ کرام کے زمانے کدی کسی نے چار پائی ندھا دین لگیا اے آواز نہیں تھی اے حکم ہے کہ جس وسی کسی نو اٹھا کے جا رہے ہوخش کہ اللہ اپنے جاننا ہے اللہ تعلیم رحمت اندر جگہ اگر او کسی نیکی کا پتا ہو فرمایا او اس نیکی کا ذکر کر دے جاؤ او نیکی بیان کر دے جاؤ کہ یہ بندہ بڑا سخی اے غریب بڑا خیال رکھتا رہتا کرتے جاؤ اگر کسی غلطی کا علم ہو فرمایا کتا ذکر نہ کرو لال فرشتے جا رہے ہوں میں نے جو کچھ تصویر بارے ادر کہ وہ گواہ بنتے جانے قیامت دن انہوں نے وہ گواہی اللہ کے سامنے دے دینی ہے کہ لوگ دے متعلق جدو یہ چار پائی چکی ہوئی کہ کل کلمہ شہادت کی آواز دینا دی آواز